صلی الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ صحمد علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متبسین موجود تمام خاران شیم حسین بابری سلامت کرتے ہیں اور ساتھ ہی مذہبی میرا نشید موجود خارن کو اور باقی تمام سامعین کو بھی شیخ حسن سلمان سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کے تعافی غلط میں سے نمبر باب الکا الحمد للہ ختم ہو گیا اس کے بعد والے باب باب نمبر دس سے اور باب طلاق جو ہے نکاح کے باب طلاق جو ہے ہم پڑھیں گے طلاق تو جو لوگی مانا تو آزاد کرنے کے معنی میں کسی کو کسی کے قید وند سے چھڑانا آزاد کرنے کے معنی میں یہاں شری پر جو ہے میاں اپنے روجہ کو اردو جد سے الگ کرنے کے معنی میں اس کو طلاق کہا جاتا ہے شرح اب طلاق میں ایک طلاق دینے والا ہے مرد ہے جو میاں ہیں اور ایک خاتون زوجہ ہے ان دونوں کے لیے طلاق شرعی صحیح ہو طلاق ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے شاید پہلے وہ شرائط بیان کرے ہیں فرمات ہیں امن متعلق و بہرال وہ شاعر جو طلاق دینے والا ہے یعنی میاں میاں اس کے بارے میں فرماتے فیوس شرطی میں طلاق دینے والے جو کہ میاں ہیں اس کے جوش ہے اس میں شرط یہ ہے الب سب سے پہلے وہ بالغ ہو وہ اللہ اور ہو بجنون پاگل نہ ہو یہ بلغت شاعری کیونکہ کبھی باپ بچے کی ناول بچے کی طرف سے نکاح پڑھ لیتے ہیں تو بچے کی بلغت تک جو ہے طلاق دینے نہ دینے کا اختیار باپ کو ہوتی ہے یا دادا جن کی وال جن کی سرپرستی میں پڑھایا گیا اس وقت بچے کی طلاق طلاق نہیں ہوتی لہٰذا بلغت اشر لکھا کہ بالغ ہو وہ لاقل عاقِ مند ہو نہ سمجھنے والا صحیح القل ہو پاگل شخص سے نہ ہو والا اختیار اس کے علاوہ ہوا اپنی اختیار سے کسی کے اختیار مقابلے جب ہیں مجبور کریں اس کو اگر تم تلاح دے دو تو ٹھیک ورنہ تم کو یہ کروں گا وہ کروں گا اس کو جان سے مارنے کا اس کے مال کو نقصان پہنچنے کا یا اس کے خاندان میں سے کسی کو اسم اس کے دھمکی دے کے تلا لے لیں تو وہ شرن طلاق نہیں ہوتی میں اختیار سے وہ بندہ جو اپنی جو ہے مکمل ارادے سے بھی جو کسی جب رکھے اپنے اختیار سے تلا دے دیں وکش اور تلاق دینے کے ارادے سے لفظ طلاق بولیں کبھی کوئی خواب میں بولیں بے ہوشی میں بولیں بے توجہی میں بولیں بہت زیادہ غصہ غالب ہو کے بے قابو ہو کے بولیں تو ان چیزوں پھر وہاں کش یعنی ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر بولنے کو قص کہا جاتا ہے سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے بولنے کو قص کہا جاتا ہے یعنی مضبوط پکا ارادے کے ساتھ سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے اس نے طلاق دیا ہو تو یہ چار شرائط اس میں بین فرمایا کہ بالغ ہو آخر ہو اپنے اختیار سے ہو جب نہ ہو اور اپنے صور صحیح سوچ سمجھ کے اپنے ارادے سے اس نے تلا دیا ہو بے خبری میں یا جو ہے کبھی آج غیر شوری طور پر زبان سے یا جذبات میں زبان سے نکلا ایسا نہ ہو لہذا ان شرط کی روشنی میں حالا اعتبار پاس کوئی شریع طور پر حیثیت نہیں ہے اور تلا شمار نہیں ہوگا بترلی کے سبھی نابالغ بچے جو ہے بچہ جو ہے وہ تلا دے دیں باپ نے اس کے نکاح پڑھا ہے تو ابھی بچہ خود تلا دے دیں تلاش صحیح نہیں ہوگا تو پترلی کے سبھی نابالغ بچے کی تلاش صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ نابالغ ہے و مجنون اور نہ پاگل کی کیونکہ آخر شرط ہے وہی تو یہ دونوں ان دونوں کی طرف سے خود تلاش نہیں دے سکتے اگر ان کی طرف سے طلاق دینا ہے تو کون دیں گے وہی طل کو طلاق دے گا والے میں ان دونوں کی جانب سے سبھی نابالغ بچہ اور پاگل کی جانب سے پل ان کا سرپرست سرپرست میں باپ اور دادا آتے ہیں باقی تمام رشتے دار اس میں نہیں آتے اویل حاکم یا حاکم اسلامی جو کہ جس کا کوئی باپ دادا وغیرہ نہ ہو تو جو ہے وہ اطلاع دے سکتے ہیں جیسے بچے بچہ ہے پاگل ہے اس حاکم نے اس کا اطلاع نکاح فرایا تھا ہاں جی یا شرع مسئلہ اس کے پاس لے کے آئے تو پھر اس دن خاتون کی زندگی عذاب میں دیتے ہیں تو وہ حاکم تلا دیتے ہیں ملا منزال عقل ون اس شخص کے طلاق سے جس کا عقل ظاہر ہو چکا ہے عقل ابھی کام نہیں کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے بے مشکرین کوئی چیر کھانے کی وجہ سے اور معاشرا پاگل کرنے والی کوئی چیز کے استعمال سے او مرکزن یا خواب آور کسی گولی وارہ کے استعمال سے اس کا عقل کام نکال ایک یا بے حوشی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اس کا عقل فی الحال کام نکالائے تو اس عمران حالت میں جب عقل کام نکالائے تو اس کی طلاق صحیح نہیں ہے شرم و ہی اور نہ وہ شاص جس کو طلاق دینے پہ اپنی بیو کو طلاق دینے پہ جبر کیا ہو مجبور کیا ہو وہ طلاق صحیح نہیں ہے بے جبر کی علامت کیا ہے وہ علامت الغراہ ہے جبر کی علامت یہ ہے خوف القاتل ہے اس کو قاتل کی دھمکی دے دیں اگر تم اپنے بے کو تلا نہیں دیں گے ہم تم کو قاتل کر دیں گے اس طرح بولے اول مال یا اس کے مال کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے دیں اول ارد یا اس کی آبرو ریزی کے آبر و ریزی کی تو ہے دھمکی دے دیں اللہ خود اس کو یعنی اس کے اپنے مال جان عزت آبروں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے دیں اور لیمن یاس کے داروں میں ایسے شخص کو جو کاروباری لے جو اس کے نزدیک ترین رشتہ دار ہے ان کو نقصان پہنچانے کی ان کو قتل کرنے کی ان کے مال چھیننے کی دھمکی دے دیں قلعی جیسے باپ و ابن جیسے بیٹے ہاں ان کو بولے اگر طلاق نہیں دیں تو ان کو ہم نقصان پہنچائیں گے تو یہ ہوگا دھمکی دینا تو ان دھمکیوں کی وجہ سے وہ طلاق دے دیں تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگا والا شین آخر ورنہ کسی اور چیز سے کوئی اور چیز کی عداللہ لگ رہا یعنی یا کوئی اور ایسا کام کرے جو ایک پر جبر پر دلالت کرے کہ اس کو مجبور کیا ہو جیسے نوکری سے نکال دینے کا کوئی کاروبار کرو اس کاروبار کو نقصان پہنچانے کا نوکری پہ ترقی نہیں کرانے کا مثلاً کوئی بھی ایسا ایشو جو سچ اس کا نقصان طلاق دینے والے مرد کو پہنچتا ہے جس وجہ سے وہ مجبور ہو کے طلاق دے دیتے ہیں جو پھر یہ شرن طلاق طلاق نہیں ہوگا اور وہ خاتون کو طلاق نہیں ہوتے اس طرح سے اور باقی اس خاتون جس کو تلاش دے رہے ہیں وہ اس کے کیا شرط ہیں امن متعلق خاتون جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے طلاق صحیح ہونے کے لیے خاتون کی طرف سے فعیش شروطی اس خاتون میں شرط کیا جاتا ہے یہ کہ اندونا زوجتاً متعلق ایک تو یہ خاتون اس طلاق دینے والے شخص کی بیوی ہو ہاں یقینی بات ہے طلاق کا مفہوم بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اجنبی عورت کے ساتھ طلاق کا بے معنیٰ ہے تو پہلی شادی ہے کہ اس کی زوجہ ہو بیوی ہو زوجہ تل متعلق طلاق دینے والے کے بیوی ہو۔ تو یہاں بھائی بیوی کے بغیر یا کوئی اور بھی کیا مل جیسے بیوی کے علاوہ بھی جو ہے ملکی امین ہے جیسے لونڈی ہے زر خرید لونڈی ہے اس کو طلاق نہیں دی جاتا ہے اس کو طلاق کے ذریعے سے اپنے ملکیت سے خارج نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے نکاح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لہٰذا طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ اس نے خرید لیا بعد اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے اور وہ زوجہ کی جگہ پر اس لونڈی کو رکھ سکتے ہیں اس لیے ملکی امین کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے شاسین فرمائے وہ زوجہ ہو اور اس کی لونڈی نہ ہو لونڈی کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہے اس کو آزاد کریں یا کسی کو ہیبر کریں یا اس کو بیچ دیں تو وہ آزاد اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے تو ہم کو پہلی شرط یہ کہ وہ طلاق دینے والے کے زوجہ ہو کیونکہ فی انکانت مل کے ہمیں والا کا زوجہ نہیں بلکہ لونڈی ہے تو اللہ تعال کو طلاق و تعلق پیدا نہیں کرتے طلاق طالاب بھی ہے اس لونڈی سے کیونکہ لونڈی کو طلاق طلاق کے ذریعے سے شاخ اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے بلکہ اس کو بیچ کر جدا کرتے ہیں یا کسی کا ہیوا کر کے جدا کر لیتے ہیں یا کسی کو حبا کر کے دے دے جدا ہو جاتی ہیں یا جا اللہ کے راستے میرو آزاد کر دے تو اس کی زوجت سے خارش ہو جاتی ہے خود بہت ولطین لمیو ذویشہ فرماتے ہیں جس طرح مل کے امین کے لیے طلاق نہیں ہوتے ہیں اس طرح اس خاتون کے ساتھ بھی طلاق کا مہم بیمانہ ہے لم ذویشہ جس کے ساتھ اس مرد نے شادی نہیں کیا ہے یعنی ان آباد میں زوجیت کے رشتہ ہی قائم نہیں ہوا تو ایسے ہی کہ اجنبی عورت کو کوئی مرد طلاق نہیں دے سکتے اگر طلاق کا لفظ بولے گا یقیناً اس کے منہ پہ تھپڑ لگ جائے گا بھائی اس بات کی طلاق ہے ہاں جی تو الحت لہٰذا اس خاتون کے ساتھ بھی طلاق پیمانہ ہے طلاق نہیں ہوگا اضلاع یوزی سے اس کا شادی نہیں ہوا لکھا ہے ایسے ہی یعنی ایسے ہی یعنی وہاں بھی طلاق بعمانہ ہے طلاق نہیں ہوگا کیونکہ طلاق جب شادی طلاق جو ہے نگاہ کا لازمہ ہے جب نکاح نہیں ہے زوجہ ہی نہیں تو طلاق یقیناً متحق نہیں ہوگا تو ایک تو یہ ہوا کہ زوجہ ہونا شرط شانس کی لونڈی ہونا بھی کافی نہیں ہے لونڈی کو طلاق نہیں دیے وہ ایسے آزاد کر سکتے ہیں اپنے زوجت سے نکال سکتے ہیں اور جن سے اس کا کوئی نکاح نہیں اس کو بھی طلاق اس سے متصور ہی نہیں ہوتے آگے حرمت طلاق صحیح ہونے کے لیے یہ شرط خاص طور پر خیال رکھنا ہوتا ہے یعنی یہ شریعت اسلام جو ہے میاں بیوی کو آپس میں ان کے رشتے کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اس لیے نکاح کے وقت جو ہے خاتون کا پاک ہونا جو ہے ماہواری سے پاک ہونا شرط نہیں ہے اور پاک نہیں ہے نکاح صحیح ہے یعنی لیکن طلاق ہونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے اسے فرماتوں نے یہ کہ ہو وہ خاتون طاہرتاً پاک ہو من الحثی ماہانہ تکلیف سے ورنسی اور ولادت کے وقت کے خون سا بھی چالیس دن نہیں ہوا ہے ہاں چالیس دن کے اندر اندر ہے تو وہ خون دیکھ رہی ہو نفاس کی ولادت کی تو اسی دوران طلاق نہیں ہوتے لم جائی اور ساتھ جو ہے وہ خون یہ دونوں ماہانہ تکلیف کے خون و خون و پاک ہونا شرق ہے پاک اسی دوران بھی طلاق صحیح نہیں ہے یہ پاک ہونا شرق ہے پاک ہونے کے بعد اس مرد کا اس کی زوجہ کا بےز بیوی سے تعلقات بھی نہ ہوا ہو کیونکہ پاک ہو گیا پھر دوبارہ رابطہ کیے بغیر ان کا آپس میں نزدیک ہوئے بغیر طلاق دو نشر تھے اگر پاک ہونے کے بعد اگر نزدیک ہوا ہے تو پھر طلاق میں باطل ہے پھر یہاں طلاق منعقد نہیں ہوتے پھر لہٰذا ایک اور مہینے پھر انتظار کرنا پڑے گا پھر پاک ہو جائیں ہاں جی معنیٰ تکلیف سے پاک ہونے کے بعد جب تعلق قائم کیے بغیر طلاق دیں تو پھر طلاق صحیح ہوتے ہیں تو اس طریقے سے شریعت طلاق کے لیے رکاوٹیں کھڑا کر رہے ہیں تاکہ تالاب نہ ہو جائے تھوڑا سا سوچنے کا اور فکر کا دونوں کو موقع مل جائے ہاں جی اس لیے فرماتی ہوں کہ خاتون ہو پاک من الحیض و نفاذ سے ونلم جامعہ اور یہ کہ اس خاتون کے ساتھ اس میاں نے نزدیکی اختیار نہ کیا ہو فی حاضر طور اس پاکی میں ابھی پاک ہو گیا اس کے بعد ان کے پاس تعلقات قائم ہوئے بغیر تالاب دے دیں تو وہ تالاب صحیح ہے اس کے بعد میں کچھ خواتین ایسا ہیں جن کے لیے پاک ہونے یا شرد نہیں ہے معنی تکلیف سے پاک ہونے کی شرط ان کے لیے نہیں ہے وہ یہ ہیں وہ اور وہ عورتیں جن کے لیے کے طلاق صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے محتاج نہیں ہے یہ لاجِ اوپر کے جو شرط ذکر کہ انہیں پاک ہونے کی شرط پھر طلاق انہ ان کے طلاق کے لیے ان میں سے یہ حامل و حاملہ عرت کے طلاق صحیح ہو جاتے ہیں تو حامل کے دوران تو معنی ویسے نہیں ہوتے تو حمل کے اندر طلاق دے سکتے ہیں حملہ عورت کو تو اس میں پھر پاکی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ممکن بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اردا اس کا جو ہی بچہ جب بھی بچہ ولادت ہوگا ادا ختم ہو جائے گا ہن یا وہ اس کے لیے کئی مہینے لگ جائیں یا ایک دن لگ جائیں اس کے ادا کا حکم یہ ہے وہ یا اسی طرح اس خاتون کے لیے پاک ہونے کی شرط نہیں ہے کہ الیائی سمنل ہے جو معنی تغلیف جو عمر آنے کی وجہ سے اس سے ماعث ہو چکی ہے دکھاس کے شدف جی ولادت کا سلسلہ عمر آنے کی وجہ سے ختم ہو گیا معنی تغلیف عمر آنے کی وجہ سے ساٹھ ستر سال ہو گیا تو پچاس سال سے اوپر ہو گیا تو ختم ہو گیا تو اس خاتون گرچونکہ وہ معنی تغلیف کا آنا ہی بن ہو گیا لہذا معنی تغلیف آ کے بند ہونے کے پاک ہونے کی شرط وہاں پر لگا ہے تو وہاں اس کو یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آنا ہے لہذا اس کا شرط نہیں ہے لہذا جو ایک تو وہ خاتون ایک تو حاملہ خاتون کے لیے یہ ماہانہ پاک ہونے کی شرط نہیں ہے دوسرا یہ ایسا وہ خاتون جو مان تغلیف سے مائس ہو چکی ہے مائس ہوئے من الحثی معنی تغلیب سے عمر آنے کی وجہ سے اور ولادت کا سلسلہ ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے اس خاتون کے لیے بھی یہ سابقہ شرط معنی تکلیف سے پاک ہونے کی شرط نہیں ہے ول جاری جاری عطلت اس لڑکی کے لیے بھی علم تصویر ابھی کم عمر ہونے کی وجہ سے ابھی معنیٰ تکلیف آنا شروع ہی نہیں ہوا شروع ہی نہیں ہوا تو اس شرط میں جو ہے اس کے لیے بھی اچھا پاک ہونے کی شرط نہیں ہے و لغ و انحسو جس طرح وہ خاتون جس کے میاں عرصے سیر کا ساتھ سے کئی سال سے کئی مہینوں سے اس سے دور ہے سفر میں ہے تو اس سورج میں جو ہے اس کے لیے بھی وہ معنی تکلیف ہو کے پاک ہونے کی شرط اس کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کئی دفعہ پاک یقیناً ہو چکی ہے ہاں جی تو اس وجہ سے چونکہ اس میں ایک یہ شرط جو ہے یہ پاک ہونے کی شرط دو بنیاد کیوں سے ایک تو نکاح ج رکاوٹ کر رکھیں تاکہ سوچنے کا موقع ملے دوسری ہے کہ وہ بچہ ہو تو پھر وہ بھی واضح ہو جائے اسی لیے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو چونکہ معنیٰ تکلیف ہو جائے تو بچہ نہ ہونا یقین ہو جاتے ہیں معنی تکلیف نہ ہو تو نہ ہونے یقین ہو جاتے ہونے کے سوچے معنیٰ تکلیف ہونے کے سر میں یقین ہو جائے گا وہ بچہ نہیں ہے اور نہ ہونے کے سب میں بچہ ہونے کا چانس ہوتی ہے پھر حکم جو ہے اس خاتون کے اہدے کے حوالے سے مسائل ہے تو اس وجہ سے شریعت یہ چیز اور پھر اس کو خرچہ خوراک بھی دینا پڑتا ہے مرد کو رعا ملا ہے تو طلاق دینے کے باوجود بھی اس کا خرچہ خوراک دینے پڑتے ہے اس وجہ سے اس چیز کا واضح ہونا ضروری ہے اس لیے شریعت جو ہے یہ شرائط لگاتے ہیں اب باقی فرماتے ہیں فت پس فت طلاق المشرو پس صحیح طلاق ہنج اور تا وہ طلاق جو واقع ہو جاتی ہے صحیح طلاق کیا ہے مت تصو وہ طلاق ہے جو متصف ہو جائیں حاج صفات یہ تمام صفات یہ تمام شرائط من بنا مطالعہ طلاع دینے والے کے لیے جو چار پانچ شرح ذکر کیا وہ بھی پورا ہو اور مطالعہ کرتے اور جس خاتون کو طلاق دی گئی ہے اس کے جو شرائط وہ بھی پورا پورا ہو چکا ہو تو یہ سارے شرائط پورا کرنے کے بعد جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق شرعن صحیح ہے وہ طلاق منعقد ہوگا لیکن وقل الطال کے علاوہ ہر وہ طالع علم یقین جو اس طرح نہ ہو اس میں یا خاتون کی طرف سے شرط پرن ہے یا مرت کی طرف سے شرط کوئی, کوئی شرط نہیں ہے تو جو بھی شرط اس شرن نہیں ہوگا بتاطن وہ طلاق بتاد ہے ہاں جی وہ طلاق البتاط اللہ اور بتاط طلاق جو ہے وہ اللہ ہے شرح اس کا کوئی حصر نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پھر اس خاتون کے لیے طلاق نہیں ہوگا ہاں جی مثلا ایک مرت جو ہے اس کے ابھی پاک ابھی مثلاً ابھی معنیٰ تکلیف میں ہے پاک نہیں ہوا ہے تو طلا دے دیں وہ اللہ کو ہے اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے ہاں جی اسی طرح جو ہے باقی بہت سی صورتوں میں جب تک شرائط پورا نہیں ہوگا طلاق کا نہیں ہوگا لہٰذا دونوں طرف کی شرائط پورا پورا ہو جائیں تو پھر طلاق ہوگا تو آج کے اندر یہیں پر اتفاق کرتے ہیں